رحم صلات وسلام ععلیک رسول الله علییک او حاب یا حبیم الله او والسلام وسلام ععلیک یا نبی الله اوله ع او حابق یا نور الله ترمیزی شریف حدیث نمبر چار هزار چسی سرکار مدینہ راحتِ خل وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اولناصیبی یم القیامتی اکفرحم علیہ صلاَ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و ولی وحب وسلم اے آج رسول ماہ شعبان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے شعبان کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ ہمارے آقا حبیب کبریا شب اثرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ اور اس کی یہ تیسری شب ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان و شاہری و رحمان و اللہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے اس مہینے میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں شب برات آتی ہے مسلمان قبرستان جاتے ہیں اور اس مہینے میں ہمیں درود و سلام پڑھنے کی کثرت بھی کرنی چاہیے ہمارے غصے پاک شہن شاہب اغداد رضی اللہ تعالی عنہ غنیت و طالبین میں فرماتے ہیں شابان میں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے روایت میں ہے جو شخص شعبان میں سات سو مرتبہ سیون ہنڈریڈ ٹائمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس کے درود کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ اقدس میں پہنچائیں گے اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی پھر اللہ تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کریں کس شخص کے لیے جو شابان کے مہینے میں سات سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و صلیمہ تسلیمہ ترجمہ کند المان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو تفسیر روح بیان میں اس آیت درود کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت درود نازل ہوئی تو محبوب رب الجلال شہن شاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے نور کی کرنیں لٹانے لگا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے مبارکباد پیش کرو کیونکہ مجھے وہ آیت مبارکہ عطا کی گئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے آیت درود سبحان اللہ یہ سورہ احزاب میں ہے فصیل قرآن مفتی احمد یار خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں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 کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والو تم بھی کیا کرو صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا مختص فرماتے اس کی وجہ ظاہر کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اللہ از وجل کا بھی اور بندے کا بھی ہو یقیناً اللہ تبارہ کا وطلا کے کام ہم نہیں کر سکتے اور ہمارے کاموں سے اللہ تعالی بلند و بالا اگر کوئی ایسا کام ہے جو اللہ عضل کا بھی ہو ملائکہ بھی کرتے ہوں مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو تو وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جس طرح ہلال عید عید کے چاند پر سب کی نظریں ہوتی ہیں اسی طرح مدینے کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے صلو علی صلی اللہ تعالی وسحبی وبارک وسلم مفتی احمد یارخان نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے درود و سلام پڑھنے والوں ہرگز ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقف ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی ہی رہتی ہیں تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے جبکہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں تم سے درود و سلام پڑھوانا یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے تم درود و سلام پڑو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا ورد لب ہردم درود پاک ہو یا شہے ارب و عجم چشم کرم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو شابان کا مہینہ آقا پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے کاش ہمیں درود و سلام پڑھنا نصیب ہو جائے کثرت سے دروشی پڑھنا نصیب ہو جائے کثرت سے کیا مراد ہے کتنا درود پڑھیں گے وہ کثرت میں شمار ہو ایک بزرگ فرماتے ہیں کسرت سے درود پاک پڑھنے کی مقدار کم از کم روزانہ ساڑھے تین سو بار دن میں اور ہر رات میں ساڑھے تین سو بار اور ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہر رات سات سو بار ہر دن سات سو بار اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار مرتبہ درود و سلام ورنہ پانچ سو بعض بزرگوں نے تین سو بعض نے بعد فجر و اثر دو دو سو اور کچھ سوتے وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں مزید فرماتے ہیں روزانہ حضرت شیخ عبدالحق مہودی سے دلوی کم از کم سو بار درود تو ضرور پڑھنا چاہیے اصلاً صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد یہ پورا درود ہے اس میں تو کے مختصر درود ہے تو کم وقت میں زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہ کرے کہ ہمیں اپنے اکالی صلاحت والسلام پر بار بار پڑھنا درود پڑھنا نصیب ہو جائے دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی علی و صحیح ہی و بارک و سلام تو شابان کا مہینہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ شب برات والا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ قبرستان حاضری لوگ دیتے ہیں شابان کا مہینہ اکالی سلاط والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود و سلام کی توفی خطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم